وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ وقال ائذن قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتْبَ اللَّهُ لَنَا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکر المؤمنون وقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنها تذوجني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شوال وبنابیش في شو صلی اللہ, اللہ علیہ کانت عائشہ معذد و مکرم ساتھیوں ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق و مالک ہے اور ہماری ساری عبادتوں کا تنہا مستحق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اور ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے موضوع فرمائے گئے جن کا نام نام اس میں احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ سامعین شوال کا مہینہ ہے شوال کا مہینہ بھی بڑا عظیم مہینہ ہے شوال کی پہلی تاریخ سے ذیل کے مہینوں کی شروعات ہوتی ہے ذیل میں حج کیا جاتا ہے جو اسلام کا پانچواں رکن ہے اور شوال کی پہلی تاریخ کو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے جو ہر بندے مومر پر فرض کر دی گئی ہے عید کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر عید اور جمعہ ایک دن پڑ جائے تو جمعہ اور ظہر پڑھنے میں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو ظہر کی نماز پڑھیں چاہے جمعہ کی نماز پڑھیں البتہ عید کی نماز میں اختیار نہیں دیا گیا عید سب کو پڑھنی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز ہر بندے مومن پر فرض ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا تاکیدی حکم دیتے تھے یہاں تک کہ حید و نفاس والی عورتوں کو بھی ناپاک عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے کہ انہیں عیدگاہ لے کر کے جاؤ نماز نہیں پڑھیں گی دعا میں شریک رہیں گی جس خاتون کے پاس نقاب نہ ہو برقعہ اور دوپٹہ اڑنی نہ ہو وہ اپنی پڑوسن سے سہیلی سے مانگ لے لیکن عید کی نماز کے لیے عید جائے اس سے معلوم ہوتا کہ عید کی نماز شریعت اسلامیہ میں کتنی اہمیت کی حامل ہے عید اور جمعہ میں اختیار نہیں دیا گیا کہ چاہے عید پڑھو چاہے جمعہ پڑھو جمعہ اور ظہر کے اندر اختیار دیا گیا کیا تو یا تو ظہر کی نماز پڑھیے یا تو یا تو جمعہ کی نماز پڑھیے لیکن عید کی نماز پڑھنا ضروری تو شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے اور ہم مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہوتی ہیں سال میں آنے والی ایک عید تو ہفتہ واری ہے جو ہر جمعہ کو ہوتی ہے جو بڑا افضل دن ہے جمعہ کا دن اسی دن اللہ رب العامن نے حسط آدم کو پیدا کیا جنت سے نکالے گئے توبہ قبول کی گئی اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی اسی دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ بھی کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ گھڑی اسے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے جمعہ کا دن تو شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور دوسرا جو موسم شروع ہوا وہ حج کا موسم شروع ہوا الحج جو معلومات حج کے مہینے جو ہیں معلوم مہینے ہیں شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے مہینے کی شروعات ہو جاتی ہے تو شوال کا مہینہ بھی بہت ہی عظیم مہینہ ہے اس مہینے میں چھ روزہ رکھنے کا ثواب ایک بندے مومن کو پورے دو مہینے کا ثواب ملتا ہے جو رمضان کے بعد شوال کے شیر روزے رکھتا ہے اسے پورے سال کا اجر اور ثواب ملتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منسامہ رمضان تمنا اطبا حسد تم شاء نہ کس آمدار سی مسلم کی روایت ہے ابو اب منصال رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کے رابع کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے شیر روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثباب ملتا ہے ایک نیکی دس گنا سے لے کر کے ساتھ سو گنا تک دس گنا پکڑتے ہیں تو ایک مہینے کا ثواب دس مہینہ اور چھ دنوں کا ثواب دس کے لحاظ سے ساٹھ دن دو مہینہ تو گویا کہ پورے بارہ مہینے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھتا ہے کتنی فضلت والا مہینہ یہ بھی ہے شوال کا مہینہ اسی مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی شادی ہوئی تھی اسی مہینے میں ان کی مخصطی بھی ہوئی تھی اور حستے عائشہ چاہتی تھی کہ عورتوں کی شادی شوال کے مہینے ہی میں ہو میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کب کی شوال کے مہینے میں اور شوال کے مہینے میں بھی ہوئی میری فیو نسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عہدا وہ پوچھتی ہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویاں تھیں لیکن مجھے جو ان کے یہاں مقام ملا آپ کی اور بیویوں کا کیا وہ مقام ملا انہوں نے اس کے اندر جواب دیا ہے ان لوگوں کا جو لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو معیور سمجھتے تھے یا منحوس سمجھتے تھے کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے شوال کا مہینہ منحوس مہینہ باللہ اللہ مذالک یہ سمجھتے تھے لوگ زمان جاہلیت میں کیونکہ شوال کا مانا ہے کہ قدم اٹھا لینا تو شوال کے مہینے میں اونٹ وغیرہ اونٹنیاں جو ہے جب قدم اٹھا لیتی ہیں اس کا مطلب کہ دودھ دینا بند کر دیتی ہیں تو اسی اسی کی مناسب اس کا نام شوال رکھا گیا تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایب کی بات ہے یہ منحوس مہینہ ہے تبھی او جو اونٹنیا ہیں وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہیں وہ دودھ تو خیر ہے اب دودھ نہیں آ رہا جس کا مطلب یہ شر ہو گیا تو سمجھتے تھے کہ شوال یہ شر کا مہینہ حوصت کا مہینہ حوض بلا من لگ جو اس کے اندر معنی پایا جاتا شوال کا اس معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ لوگ سمجھتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر اس لیے زمانۂ جاہلیت کے اندر لوگ شادی و بیاہ نہیں کرتے تھے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے ان کے اس جو بدعقیدگی تھی اس کو آپ نے توڑ دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھی بلکہ وہ سمجھتی تھی مستحب ہے شوال کے مہینے میں شادی کرنا اور امام نوی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی شافی علماء کے یہاں شوال کے مہینے میں شادی کرنا مستحب ہے کیونکہ ہمارے نبی نہ تعالیٰ سے اسی مہینے کے اندر شادی کی آپ کسی بھی مہینے شادی کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ شادی کر سکتے ہیں اسلام کے اندر کوئی اس کی کسی مہینے کی فضرت نہیں بیان کی گئی شادی کے لحاظ سے یہ تو آپ نے شوال کے مہینے میں شادی کیا اور بہت ساری خواتین سے دیگر مہینوں میں آپ نے شادی کیا تو لیکن سوال کو عائد دار سمجھنا یا اسے معیوب اور منحوس سمجھنا یہ غلط بات ہے یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے یہ کہ انسان ماہ شوال کو برا سمجھے میں نے شروع میں ماہ شوال کی کچھ فضیلتیں اور اس کی اہمیتیں آپ کے سامنے بیان کی جسے آپ اندازہ لگائیے کہ جو مہینہ اتنا عظیم ہو جس مہینے کی شروعات ہی سے حج کی شروعات ہو جس مہینے کے پہلے دن ہی عید کی نماز ادا کی جائے جو ہر بندے مومن پر فرض ہے اور جس مہینے کے اندر چھ دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد پورے سوال پورے سال کے ثواب ملے وہ مہینہ منہوس کیسے ہو سکتا ہے کوئی مہینہ کوئی دن کوئی گھڑی منہوس نہیں ہوتی ہے ہر مہینے کا بنانے والا ہر دن کا بنانے والا اللہ ہر برآن اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام کے اندر افضلیت کے نظام ہے کہ بعض مہینوں کو بعض مہینے پر فضیلت دی گئی فوقیت دی گئی جیسے رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے دنوں میں دیکھیے افضل دنوں میں جمعہ کا دن آتا ہے شب قدر افضل راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے تو افضلیت کا نظام ہے اسلام کے اندر کہ بعض کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فوقیت دی اور فضیلت دی لیکن کسی چیز کے اندر اور کسی بھی گھڑی اور دن اور شخص کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی گئی انبیاء کے بارے میں اللہ رما تلکہ رسول الف اللّہ الحم الہبا ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی فوقیت دی تمام امبیا رسول اللہ حرب کے برگزیدہ بندے ہیں سب کے سب اونچے مقام پر فائز ہیں لیکن ان میں بھی درجات ہیں سب سے اونچا درجہ اور مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العامن عطا فرمایا اور جو پانچ رسول ہیں جن کو العزم کہا جاتا ہے وہ سب سے افضل لیکن کسی کے اندر نوزب اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے فوقیت اللہ ابن دی فضیلت دی ہے تمام انبیاء اور رسول اللہ العالمین کی طرف سے تو اس طریقے سے فضیلت کا یا افضلیت کا نظام ہے اسلام کے اندر تم میں سب سے افضل انسان ہوا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو بہتر انسان ہوا ہے تم میں سے جو قرآن پڑھے قرآن سیکھے لوگوں کو سکھائے خیر حکمنتا قرآن و علما جتنا جو نیکی کرے گا جتنا جو اللہ کی عبادت کرے گا دین پر قائم ہوگا توحید اور سنت پر قائم رہے گا اللہ کی بات اور بندگی میں رہے گا وہ انسان اتنا ہی زیادہ بہتر اور افضل ہوگا دینداری کی بنا پر انسان کو اونچا مقام ملتا ہے اس لیے دینداری میں سب سے اونچے مقام پر ہم بیا کرام رسول اعظم فائز تھے اس لیے سب سے زیادہ ان کو مقام اللہ رب الام فرمایا امبیا رسول کے بعد صحابہ کرام ہیں ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا درجہ آتا ہے ان کا مقام آتا ہے اس کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر کہ رسول کے بعد سب سے افضل جو بندے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کیونکہ دینداری اور تقوا میں انبیاء کے بعد انہیں کا مقام اور مرتبہ آتا ہے تو جتنا زیادہ انسان کے اندر تقوا ہوگا دینداری ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا اللہ تعالی کے مقام ہوگا ان نہ اکرم کو اند اللہ خواہ تم میں سبزیادہ باعزت انسان عزیز اور قریب ہوں اللہ کے نزدیک جو زیادہ تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے مالداری کی بنا پر خوبصورتی کی بنا پر ہسب و نصب کی بنا پر اللہ تعالی کیا کسی کو مقام نہیں ملتا ہے اللہ کیا مقام ملتا ہے دینداری کی بنا پر تقوی کی بنا پر اور اگر کوئی انسان تمام چیزوں کو جمع کر لے مالدار بھی ہو دیندار بھی ہو تقوا بھی ہو اونچے حسب و نصب اس کا تعلق بھی ہو اس کا اور اونچا مقام ہوگا اللہ الامن کے نزدیک لہٰذا دینداری اصل بنیاد ہے جس کی بنیاد پر انسان کو مقام ملتا ہے تو افضلیت کا نظام ہے اسلام کے اندر کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے افضل ہیں بہتر ہیں لیکن کسی کے اندر کوئی نحوست نہیں حتیٰ کی کافر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے کسی جانور کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے نحوست کا مطلب یہ ہوتا ہے بس بشگونی لینا یا اس طریقے سے برا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی اس کو نحوست کہا جاتا ہے اور اس کی تعریفیں کی گئی نحوست کی کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کوئی آواز سن کر کے یا کسی معلوم چیز کے ذریعے سے نحوست لینا اسے برا سمجھنا اس کو نحوست کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ نے کسی جانور کو دیکھ لیا گدھے کو دیکھ لیا کتے کو دیکھ لیا یا اس طریقے سے اللو چڑیے کو آپ نے دیکھ لیا اب آپ سمجھے کہ ہمارے لیے منہوس ہوگا یہ ساری مخلوقات ہے سب کو اللہ نے بنایا ہے ایک حکمت کے تحت اب ان کو منہوس سمجھنا یہ گدھا یہ کتا یا یہ بلی یا چڑیا یا یہ الو یا فلا پرندہ یا فلاں جانور آپ نے دیکھ لیا گھر سے نکلنے کے بعد ڈیوٹی جا رہے تھے سفر پر جا رہے تھے یا کہیں کسی کام سے جا رہے تھے آپ نے دیکھ لیا سامنے سے گزر گئی بلی یا کسی جانور کو آپ نے دیکھ لیا بلی کتا یا اس طریقے سے اور کسی جانور کو اب آپ سمجھے کہ یہ میرے لیے نحصت ہے یہ میرے لیے غلط ہے یہ اسی کو نحست کہا جاتا ہے یا کسی چیز آواز کو سن کر کے آپ نے گدھے کی آواز سن لیا اور آپ نے کتے کی آواز سن لیا یا بلی کی آواز آپ نے سن لی یا اس طریقے سے قویے کی آواز آپ نے سن لی الو کو آپ نے سن لیا بولتے ہوئے اب آپ سمجھے کہ ہمارے لیے ہے اب تو میرے لیے بہتر نہیں ہوگا آپ گھر واپس آ جائیں سفر پر نہ جائیں اور آپ لانو تو ملامت کرنا شروع کر دیں تو اسی کو نحوست کہا جاتا ہے یا کسی معلوم چیز کے ذریعے سے جیسے کسی دن کو آپ منحو سمجھتے ہیں جیسے شوال کے مہینہ تو مانا کے اندر لوگ اس کو منحص سمجھتے تھے یا زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بھی جو محرم کے بعد مہینہ آتا ہے اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے نوز بلّہ مزالی کیوں منحوس ہے یا کوئی گھڑی آپ منحوس سمجھ لیں کہ فلاں دن فلاں وقت ہمارے لیے منحوس ہے یا کوئی نمبر کوئی آنکڑا ہے تیرہ کا آنکڑا دس کا آنکڑا نو کا آنکڑا کسی بھی آنکڑے اور نمبر کو آپ سمجھ لیں کہ میرے لیے منحوس نمبر ہے نوزب اللہ مظالی یا کسی تجارت کو آپ سمجھ لیں حالانکہ تجارت شریعت کے اندر جائز ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوہے لکڑی کا تجارت کی تجارت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہمارے لیے نفع اور فائدہ نہیں میرے لیے منحوس ہے نوز باللہ کتنے لوگ لکڑی اور لوہے کی تجارت کرتے بزنس کرتے ہیں ان کا خوب فائدہ ہوتا ہے خوب کماتے ہیں تو آپ کسی تجارت کو کسی بزنس کو بشرتے کہ وہ حلال ہو اس کی بزنس کرنا اس کی تجارت کرنا شریعت کے اندر آپ اس کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے خاندان میں نہیں چلتا ہے ہمارے خاندان میں جو ہے یہ منحوس ہے فلاں صاحب نے کیا تھا ان کو جو ہے پورا نقصان ہو گیا اور وہ روڈ پر آ گئے اب آپ ہمیں بزنس نہیں کر سکتے اب پورے خاندان والے وہ بزنس نہیں کریں گے اس کو انسان منحوس سمجھنے لگتا ہے یہ ساری چیزیں زمانۂ جاہلیت کی ہیں یہ غلط ہیں انسان بہت ساری چیزیں تجارت کرتا ہے نفع نقصان دینے والا اللہ لا حربام ہے وہی مالک ہے انسان کو نفع ہو گیا تو نقصان ہی ہوگا یہی دو چیزیں ہوتی ہیں لہذا اس کو منحوس سمجھنا اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے منحوس ہے یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزیں تو اسی کو کہا جاتا ہے نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے نحوست یہ توحید کے بھی خلاف ہے کیوں؟ اس لیے کہ نحوست میں انسان اس چیز پر اعتماد کرتا ہے جس کو انسان اپیل منحوس سمجھتا ہے اللہ پر اعتماد اور توکل اس کا اٹھ جاتا ہے اللہ پر انسان کو توقل کرنا چاہیے اُلَّا اللہ یوسی بنا اللہ قتم اللہ آپ فرما دیجئے کہ ہمیں وہی پہنچے گی جو اللہ نے میرے لکھ دیا ہے ہوا مولانا اللہ ہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا مددگار ہے وہ اللہ فرت و اللہ ہی پر مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ چیز آپ کو آ کر کے رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ رسول نب اللہ بن عباس سے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا تقدیر اللہ نے ساری چیزیں لکھ دی اللہ پر توکل اور بھروسہ تو انسان اگر کسی چیز سے کو منحوس سمجھتا ہے تو اس کا اللہ پر توقل اور اعتماد اڑ جاتے توحید کے خلاف ہے توحید کیا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے اسی پر توقل رکھے اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تقدیر کا منکر انسان ہو جاتا ہے جو انسان ان چیزوں پر اعتماد رکھتا ہے چڑیوں پر بلیوں پر جانوروں پر گویا کہ اس کا اللہ وہ گویا کہ تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے اس لیے کہ جانوروں کو ہماری تقدیر نہیں معلوم ہے کیا آپ یہ سمجھیں کہ وہ بلی کو ہم نے دیکھ لیا ہمارے لیے برا ہے اللہ نے تقدیر کسی کو نہیں بتائی اللہ نے سب کا فیصلہ کیا لیکن اس فیصلے کو اللہ رب الامن لوہ محفوظ میں محفوظ کر دیا وہ فیصلہ و علم اللہ رب الامن نے کسی کو نہیں دیا نہ کسی نبی رسول کو نہ کسی فرشتے کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس لیے جانور اپنی مرضی سے آتے ہیں جاتے ہیں بولتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں نکلتے ہیں گھر سے اپنی اپنی بلوں سے اب انسان اس کے نکلنے کو اپنے لیے مایو منو سمجھ لے کہ ہمارے لیے نقصان ہو گا. گویا کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے گویا کہ اس کا جانور پر ایمان ہو گیا لہذا جو ان چیزوں پر ان چیزوں سے اپنے لیے نحوص سمجھتا ہے گویا کہ وہ تقدیر کا بھی منکر ہو جاتا ہے تقدیر کا بھی گویا کیوں انکار کرنے والا ہو جاتا ہے تیسری چیز ہے میرے بھائیوں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العامین نفا نقصان کا مالک ہے اب انسان اگر ان چیزوں کے ساتھ اپنا ایمان اور عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامن کے علاوہ دوسرے کو نفع نقصان کا مالک میں لگتا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں تھے کسی نبی کو اللہ رب العامن نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا کہ بغیر سبب کے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا دینا یہ اللہ رب العامن کے علاوہ کسی کے اختیار میں چیز نہیں ہے نہ اللہ نے کسی کو اختیار میں دیا تو یہ جانوروں کے بارے میں اگر انسانی عقیدہ رکھ لے تو اس کی بدعقیدگی کی انتہا ہے یہ یعنی yani بدعقیدگی کے آخرے درجے پر فائد انسان چلا گیا تو جانوروں کے بارے میں بلیوں اور آوازوں کے بارے میں سر ایک عقیدہ رکھ لے اور کہے کہ اب وہ اس کا دیکھنا یہ نقصان ہو گیا ہمارے لیے تو یہ میرے بھائی بدعقیدگی کی انتہا ہے تو اس نائس بھی توحید کے خلاف ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اسی چیزوں سے اپنا عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے جن چیزوں کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے ایک وہم ہے انسان کا انسان کا ایک وہم ہے مسلمان وہ والا نہیں ہوتا ہے مسلمان یقین کرتا, پر عمل کرتا ہے اللہ ہر پر تکل اور بھروسہ کرتا عوہام اور خرافات کا اسلام کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان وہ والا ہو اور وہم کی دنیا میں جیے وہ ایسا نہیں اسلام کے اندر اسلام یقین کا نام ہے اللہ رب کی ذات پر یقین نبی پر یقین قرآن پر یقین یوم آخرت پر یقین تمام چیزوں پر جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر انسان یقین رکھتا ہے اللہ رب العالمین پر خالص ایمان رکھتا ہے تو وہم کی انسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں تو اسی چیزوں سے اپنا عقیدہ وابستہ کر لیتا ہے جو صرف وہم ہے بس انسان کا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جانوروں کی وجہ سے آپ کی تقدیر میں کچھ فرق پڑ جائے ان جانوروں کے کی وجہ سے آپ کے جو کچھ فیصلہ کیا گیا اس کے اندر کچھ فرق پڑ جائے ایسا کچھ نہیں ہے خالی وہم ہے اور خرافات ہے یہ اس نے تمام وجوہات کی وجہ سے یہ جو نحست کی بیماری ہے یہ اللہ پر ایمان کے اور توحید کے خلاف ہے یہ اور یہ زمانے جاہلیت کی بدبودار چیز ہے جو بڑے افسوس کی ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج ہے بہت سارے مسلمان ان تمام چیزوں سے اپنا عقیدہ وابستہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اسے برا سمجھتے ہیں گھر کی مڈے پر کوئی نے آواز دے دیا لوگ اسے پتا نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں آپ کی اگر کھجلی ہونے لگی آپ کی کیا نام ہتھیلی میں تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں یا آپ کی آنکھ پھڑپڑاتی ہے لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں اسے بھی منہوس سمجھتے ہیں کچھ ہونے والا ہے کچھ ہمارے ساتھ یا خاندان کے اندر یہ ساری چیزیں یہ زمانۂ جاہریت کی چیزیں ہیں کہ لوگ کی چیزوں کو سب سے پرانی قوم جس کے بارے میں اللہ العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ سال علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے ہستے صاح علیہ السلام سے بدشگونی لی حالانکہ نیک انسان خیر کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں فتح برکات اگر لوگ ایمان لے آئیں تقوا اختیار کر لیں تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے خزانے کے لیے ہم کھول دیں گے ایمان اور تقوا دینداری خیر اور بھلائی کا ذریعہ اور سبب ہے لیکن ان مشرقین نے سوال علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ رب العمین نے اونٹنی دی تھی پہاڑی سے پیدا کر کے بطور نشانی بطور معجزہ اس نبی کے بارے میں انہوں نے بسغونی کی اور کہا کہ جو آج کل آفتے ہیں ہمارے اوپر آندھی اور طوفان کی فقر و فاقہ کی یہ سالے کی وجہ سے نوب اللہ ایسے اللہ رب العمین نے اس بستی کا ذکر کیا ہے جس بستی کی طرف تین لوگوں کو اللہ حرب بے بےخ وقت نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا دی. تین تین انبیاء کرام کو بھیجا تھا ایک وقت میں ان لوگوں نے بھی ان سے بدشگونی لی تھی سورہ یاسین کے اللہ حرب العمین نے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے ان سے بدشگونی کی کہا کہ ہمارے لیے جو شر ہے اس وقت ہمارے پاس یہی تین لوگ ہیں ہستی موس علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بد لی اور کہا کہ جب سے یہاں جب سے ہمارے یہاں برائی ہے فکر و فاقہ ہے طوفان ہے سیلاب ہے بیماریاں ہیں یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی پریشانیاں حالانکہ پریشانیاں پہلے سے بھی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزودہ نبی العزم رسولوں میں سے ایک ہے ہنستے موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بدعقیدگی اور بد سگونی کا عقیدہ رکھا اور حد ہو گئی مکہ کے مشرقین ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدعقیدگی رکھی تھی ہمان نبی صلی اللّہ علیہ و سے برا سگون لیتے تھے کہ جب سے یہ ہی آئے ہیں جب سے مکے کے اندر قحط ہے فکر و ہے اور آدھی ہے طوفان ہے بیماریاں ہیں شر ہے فساد ہے نازب من علیہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے رحمت اللہ عرمین آپ کی ساری تعلیمات رحمت پر مبنی ہیں آپ پر رحمت تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدشگونی لی اور کہا کہ ان کی وجہ سے ہم کو تکلیفیں پہ پہنچتی ہیں اس لیے انہوں نے مکہ سے نکالنے پر نکلنے پر مجبور کر دیا قتل کرنا چاہا جیل میں ڈالنا چاہا اور آخر میں انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے آپ دیکھیے یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں اللہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا اور ان کو نبوت و رسالت کے عہدے سے سرفراز کیا لیکن وہ لوگ ان کے اندر بدشگونی سمجھتے تھے اور ان کو برا سمجھتے تھے حالانکہ سب انبیاء تھے یہ لوگ دنیا میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ اور سبب تھے تو بدسگونی یہ زمانہ جاہلیت کی چیز ہے اس کا اسلام سے میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے اور بدشگونی کیا یہ شرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اب تیرت و شرکن, شرکن. بدشگونی شرک ہی ہے بدشگونی یہ شرک یہ کیونکہ انسان اللہ پر توقل کر جائے کسی اور پر توقل کر لیتا ہے اللہ نے جس کو نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا انسان اس کو نفع نقصان کا ذریعہ بنا لیتا ہے یا تو بڑا شرک ہو گیا چھوٹا شرک ہوگا بڑا شرک یہ ہوگا کہ اگر انسان اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے انہیں چیزوں کو تو بڑا شرک ہے اور اگر اسے ذریعہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان دینے والا اللہ ہے یہ صرف ذریعہ اور صبح ہے تو یہ چھوٹا شرک ہوتا ہر حال میں انسان شرک سے خالی نہیں ہوگا یا تو بڑا شرک ہوگا تو چھوٹا شرک ہوگا کیونکہ اللہ رب العارمی نے ان جانوروں کو آپ کے لیے نفع نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا دوائیں آپ کے لیے نفع کا ذریعہ ہیں آپ آگ میں کودوں کے نقصان کا ذریعہ ہے. آپ پہاڑی سے کودو گے آپ کی موت ہو سکتی ہے ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ تلوار سے اپنی جان کاٹو گے پھر گلے پر رگڑو گے تو اس, وہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ذریعہ لیکن جانوروں کو اللہ نے آپ کے لیے ذریعہ نہیں بنایا ہے کہ جانور آپ نے دیکھ لیا تو آپ کے لیے بیماری کا ذریعہ بن گئی وہ بیماری آ جائے گی آپ کے اوپر یا آپ کی تجارت ناکام ہو جائے گی یا کسی دن اور کسی مہینے کو اللہ رب نے آپ کے لیے نہیں بنایا ہے کہ آپ فلاں دن شادی کر لیں گے تو آپ کی شادی ناکام ہو جائے گی یا فلاں مہینے میں شادی کریں گے تو ناکام ہو جائے گی تجارت کریں گے تو ناکام ہو جائے گی اللہ نے ایسا کچھ نہیں بنایا انسان اللہ پر توقل رکھے اللہ پر اعتماد بھروسہ رکھے سنت کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اسی کے اندر انسان کے لیے خیر رکھتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے یا تو بڑا شرک ہو گیا تو چھوٹا شرک ہوگا ہر حال میں اگر نفع نقصان کے مالک اللہ کو سمجھتا ہے لیکن اسے ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے تو چونکہ اللہ رب نے اس کو ذریعہ اور سبب نہیں بنایا اس لیے انسان اے چھوٹے شرک کے اندر پڑ جاتا ہے لہذا انسان اللہ کی ذات پر توکل رکھے اللہ پر اعتماد رکھے یہ سوال کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو سارے مہینوں بنانے میں اللہ رب براہمین اور اگر کسی کے اندر کچھ اس طریقے سے کوئی بات آ جائے کیونکہ وہ اسی عقیدے میں جیتا ہے یا اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں اس لئے کی بدعقیدیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ہمارے بھی دعا سکھائی اللہ خیر اللہ خیر اولا تو اللہ تیر اولا اللہ رخ اللہ تعالیٰ خیر تجھے سے ملے آئے گا تو ہی خیر دینے والا ہے اور اگر سر بھی آئے گا تیرے ہی ذریعے سے آئے گا اولا اللہ رخ اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا مابود حقیقی نہیں انسان یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس بد عقیدگی سے تو مجھے نجات دے دے کیونکہ وہم ہے خیال ہے اس کا حقیقی سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی ہو لہٰذا ایک بند مومن اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ البرامن پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے ایک بند مومن معاہد ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو کوئی اپنے دل کو وابستہ نہیں کرتا ہے اللہ پر اعتماد بھروسہ رکھتا ہے اگر یہ عقیدہ اور یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر دل آ جائے انسان مضبوط ہو جاتا ہے انسان قوی ہو جاتا ہے انسان جتنا زیادہ معاہد ہوگا جتنا زیادہ اللہ پر اس کا ایمان ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا طاقت انسان کو دل سے ملتی ہے ہاتھ سے نہیں ملتی ہے ہاتھ اور پاؤں سے انسان کو طاقت نہیں ملتی ہے ایمان کی طاقت سے انسان کو طاقت ہوتی ہے ایمان سے انسان طاقت اور مضبوط ہوتا ہے توحید اور سندر سے انسان مضبوط اور طاقت اور ہوتا ہے ورنہ آپ دیکھیں جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ جسم میں بھاری بھرکم ہیں خوب موٹے اور تلنگے ہیں لیکن ایک دبلے انسان کے سامنے وہ نہیں ٹک پاتا ہے جب اس کوئی بات آتی ہے توکل کرنے کی صبر کرنے کی انسان نہیں کر پاتا ہے آپ نے سنا ہوگا امام احمد رحم الرحمۃ اللہ علیہ اسلام کے اندر ایسی تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں امام احمد رحم الرحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے امام اللہ اور جمع کہا جاتا ہے امام حمد اللہ علیہ کو ان کو اس طریقے سزائیں دی گئیں قرآن کے تعلق سے ان کا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے حالانکہ بہت کمزور تھے وہ جسم کے لحاظ سے لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ ان کے پاس مضبوط تھا بیس سال تک ان کو سزا دی جاتی رہی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی وہ اگر وہ سزا کسی ہاتھی کو دے دیا تو ہاتھی مر جاتا لوگوں نے بیان کیا پت ان کو جو ہے کولوں سے اور جلات اس طریقے سے ان کے کو اوپر کوڑے برساتا تھا کہ وہ کوڑا اگر کسی ہاتھی پر برسا دیا جاتا چنگھار مار کر کے وہ ہاتھی وہاں سے نکل جاتا لیکن پھر بھی وہ قائم رہے صبر استحکامت کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ موٹے تگڑے نہیں تھے ان کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس حلیہ کے مطابق ان کا وزن پچاس سے پچپن کے درمیان ہوگا جس طریقے سے بتایا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کی طریقے سے سیرت کے اندر کوئی بہت زیادہ موٹے ترنگے نہیں تھے آج کے لوگوں کی طریقے سے بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن ایمان کی طاقت ان کے پاس اتنی بڑی تھی کہ بیس سال تک ظلم برداشت کیا لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو نہیں بدلا اور یہ نہیں کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نوز بلا کیونکہ یہ کہنا کفر رہی ہے یہ حرام ایسا کہنا قرآن اللہ ابرآم کے کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ العالمین کا کلام ہے قرآن کو مخلوق کہنا ہے رہے اگر کوئی کہتا ہے مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے سزائیں دی گئی ان کو لہذا انسان ایمان اور توحید اور توکل کی بنا پر طاقتور ہوتا ہے اپنے جسم کی بنا پر انسان مضبوط نہیں ہوتا ہے تو یہ ایمان پیدا کرے اپنے دلوں کے اندر کہ بلا سے بلا ہمارے اوپر اگر کوئی حادثہ آ جائے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش آ جائے انسان ثابت قدم رہے اس کے اندر یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی تکلیف انسان ایمان کو چھوڑ دیتا شرک کرنا شروع کر دیتا درگاہوں پر چلا جاتا ہے پر چلا جاتا ہے بیمار ہو گئے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے آپ فلاں بازار پر جاؤ فلاں بیر ولی کے پاس جاؤ فلاں پیر کے پاس جاؤ وہاں جا کر چار دو وہاں جا کر دھاگا چڑھا دو تم کو شفا مل جائے گی نا عبل یہ کیا ہی میرے بھائی یہ شرک اللہ اربع کے ساتھ یہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادمائش ہوتی انسان کی اللہ نے امبیا کو بھی بیماریاں دیں ان کو کیا سلام کو بیماری نہیں آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نہیں آتی تھی ہمارے نبی کی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کی فات ہو گیا آپ کی زندگی میں سوائے ایک بیٹی کے فاطمہ رضی اللہ عارے بعد ان کی فات ہوئی آج ہمارے یہاں اگر کسی کی بیٹوں کی وفات ہو جائے اس کی زندگی میں اس کی بیٹیوں کی فات ہو جائے لوگ اس کو منوس سمجھتے ہیں وہ بھی انسان کہے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ برا ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا پھر ان کے پاس ان کے پاس جانا شروع کر دیتا انسان فلاں پہ جاؤ فلاں درگاہ پر جاؤ فلاں اور نصاب کی قسمت کو بنا دیں گے نہ بلّہ ان کے پاس جاؤ تمہارے جو بچے ہوں گے وہ سب کے سب زندہ رہیں گے نو ازب اللہ عشر کیا عقیدہ اسری ایمان قبی مضبوط اندر پیدا کیجیے اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ کیجیے توحید اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے آزمائش کے بعد انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ پر توقل کرنے والا لہٰذا شوال کا مہینہ ہمارے عقیدے کی صلاح کرتا ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر توقل کیجیے اللہ پر بھروسہ کیجیے اللہ کے لیے کیجیے اللہ پر ایمان رکھیے اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے بدعقیدگی سے توبہ کریں کیونکہ بدعقیدگی کی انسان کے لیے جہنم کے اندر لے جانے والی اچھا عقیدہ انسان کو جنت کے اندر لے جائے گا سفین نوح ہے جو اس کے اندر سوار ہو گیا جنت کے اندر جائے گا جو بچ گیا اور پانی کے اندر ڈوب جائے گا آگ کی آگ میں جہنم کی آگ میں سڑے گا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابرام ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے توحید پر قائم رکھے ہماری ایمان اللہ ابرم کو فضا فرمائے ہر بدع قیدگی ابلا میں ہم سب کو محفوظ رکھا مین بار وم بلاحیم جنہ الرحیم